آج کا جو ہمارا موضوع ہے بڑا ہی اہم ہے اور شاید ایک ایسا موضوع ہے کہ جس سے براہ راست یا بالواسطہ ہم سب کا تعلق اور واسطہ رہتا ہے اور آج کا موضوع ہے لیڈرشپ کیا لیڈر بائے بون ہوتا ہے یعنی پیدائشی ہوتا ہے یا بنایا جاتا ہے ضروری نہیں اس معاملے میں کہ لیڈر بائے بون ہی ہو ٹھیک ہے بائے وہ ایک عام آدمی تھا بٹ اس کی اسکلز ایسی تھی کہ آگے جا کے وہ پالشڈ ہوئی دکھا بھی کیا لیڈر ان کی یہ آرام میں نے سنی لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے ملتی ہے تو قیادت کو بھی ہم نعمت ہی کہیں گے کیا باپا درست ہے کہ لیڈر کو اپنی عوام کے سامنے جواب دے ہونا چاہیے بجائے یہ بھی ایک وقف ہے خوبی ہے رب والصلاة والسلام سید اما بعد فأعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن والسلام يا رسول رسولیا حبیب اللہ صلاط وسلام علیہ قیا نبی اللہ سلاۃ یا نبی اللہ ولا و وحابی یا نور اللہ وعلا نور اللہ سچا لیڈر ہے مگر وہ فالو کرنا چاہتا ہے مگر وہ فالو نہیں کر پا رہا پرانے لیڈرز کو اور اس کو اس دنیا جو ابھی دور حاضر کی جو لیڈرشپ کے سکلز ہیں جو بھی طور طریقے ہیں اس پہ چلنا پڑ رہا ہے جس اس لیے کہ اس کو اپنی قوم کو مطلب قوم کے لوگوں کو بھی ایک حفاظت میں رکھنا ہے تو اب وہ لیڈر کیا کرے اس کے پاس ریموٹ کنٹرولر تو ہے جس کے ذریعے وہ قوم کو کنٹرول کر سکتا ہے اب ہے لیڈر اب لیڈر خود جا کر بازاروں میں لوگوں کے ساتھ گھومے مسجد میں جا کر پہلی سب میں بغیر کسی پہرے کے نماز پڑھے واقعی یہ ممکن اب نہ رہا بڑے لیڈروں کا اور خاص کر یہ قومی لیڈروں کا جو ارباب اقتدار ہوتے ہیں یا سیاسی لیڈر ہوتے ہیں مذہبی لیڈروں کے لیے بھی اب ایسے حالات تو ہیں کہ جو زیادہ نمایاں ہو تو اس کے لیے خطرات تو ہیں اچھا اس کو اپنی حفاظت کر اہتمام کرنا یہ شرن مطلوب ہے اور قرآن کریم میں اس کا حکم بھی ہے خود کو ہوشیاری سے کام لو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا قائد اور لیڈر نہ پہلے تھا نہ اب ہے نہ ہوگا سب سے بڑے قائد اللہ کی مخلوق میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے تو جب شروعات کا دور تھا تو اس وقت خطرات تھے اور حضرت مولا مشکل کشا علی المرتعا کرم اللہ تعالی وزم اور بعض ہابائی کے رام علیہ ردوان باری باری سرکار صلی اللہ تعالی علی وسلم کے آستانے نے نشان کے بار پہرا دیتے تھے تاکہ دشمن آ نقصان نہ پہنچائے پھر آخر کار وہ اسلام کو ہوا اور اللہ تعالی کے حکم پر پھر وہ تیرا گیا یعنی یہ وہ اس دور میں بھی اور خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہار سین کی ترکیب رہی اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اس وقت مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی تھی اور انہوں نے جب اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا تو قریب کے پہاڑیاں گونج اٹھی تھی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درخواست کی اور ان کی درخواست پر اعلان مسجد الحرام شریف میں نماز ہوئی تھی اچھا وہ بھی پہرے میں ہوئی تھی اگر کوئی پہرے میں نماز پر اعتراض کرتا ہے تو وہ اس واقعے کو پیش نظر رکھے کہ ایک طرف سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار کے ساتھ ایک طرف سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ننگی تلوار کے ساتھ یعنی دونوں طرف پہرا اور بیچ میں سب نے نماز پڑھی ان کے پہرے میں الل اعلان پڑھی تھی اس وقت ایسے حالات تھے بعد میں اس نہ رہی تو اب بھی اس دور میں بھی جن جن کو یہ واقعی خطرہ ہے تو ان کو پہرے میں بھی نماز پڑھنی ہوگی اچھا اب انداز ایسے بدلے ہیں وہ دہشت گردیوں کے یہ پہرا بھی نہ کافی ہے تو اب جا کہ پھر وہ چار دیواری میں رہے نہ باہر نکلے نہ خطرہ اس کو پڑے اب چار دیواری میں بھی وہ سیف نہیں ہے تو چار دیواری سے وہ اڑا دیتے تو حقیقت میں محافظ تو اللہ تعالی ہے اور نظر بھی اللہ پر ہونی چاہیے اسباب پر نظر نہیں ہونی چاہیے لیکن اسباب کو ترک بھی نہیں کرنا چاہیے کہ توقع کر کے اسباب کا نام نہیں ہے بلکہ توقن یہ کہ اللہ تعالی پر اس کی نظر ہو اور اسباب میں ترک نہ کرے کہ اصل میں مستقبل الاسباب جو ہے نا اسی پر بھروسہ رکھیں جیسے کہ ابھی لیڈرشپ کی بات ہوئی کچھ اپنے ماضی کے لیڈرز کی بات بھی شاہ فرمائی اگر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے مسلمانوں پر تو جس طرح اخلاقی کمزوری پائی جاتی ہے کمی پائی جاتی ہے عمل کی کمی پائی جاتی ہے تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ لیڈرشپ میں بھی کمی پائی جاتی ہے اگر ایسا ہے تو اس کے کیا کیا اسباب آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں نظام تعلیم جو ہے اس میں اگر لیڈروں کا تعارف ہے لیڈروں کے بارے معلومات فراہم کی جاتی ہے تو آپ دیکھیں ان میں مسلمان لیڈر کتنے اب مسلمان ہیں ہم الحمد لیکن ہماری اولاد کو ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے غیر مسلموں کی لیڈر کے واقعات اور ان کی سیرتیں پڑھائی جاتی ہیں اور اس طرح غیر محسوس طریقے پر ہماری جو نیو جنریشن ہے نا وہ اسلام سے دور ہٹتی جا رہی ہے اب آپ بتائیے کہ اس میں اسلامی ترج کے لیڈر ہم لائیں گے گا ان کو پتا ہی نہیں ہے اسلامی لیڈر کیسا ہوتا ہے مسلمان لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے یہ تو کے کہ چلو بھئی سید عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ نو جیسے کی لیڈرشپ ہم کو پڑھائی جاتی ہو یا ایک سے ایک مسلمان بادشاہ گزرے تو ان کا تو تذکرہ کمی ہوتا ہے ہمارے یہاں بلکہ بس وہ جو کچھ پڑھایا جاتا ہے مجھ سے زیادہ شاید آپ حضرات کو معلومات ہو تو ظہر نصیب کہ وہ دور بھی آ جائے کہ ہمارے نظام تعلیم جو وہ حقیقت میں مطلب ہے کہ اسلامی نظام تعلیم بن جائے تو پھر انشاءاللہ یہ جو نسلیں ہماری بچ سکتی ہیں نیکی کا دور دورہ ہوگا امن بھی قائم ہوگا اور ہر طرف انہیں کہ امت میں مضبوطی آئے گی انشاءاللہ. ان شاء کیا یہ جیسے آپ نے فرمایا نظام تعلیم میں ایسا ہو اس میں آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں میں اپنی رائے پیش کر رہا ہوں تو یہ اس طرف نہیں جا رہا کہ جب پڑھیں گے تو لیڈر بننے کی خواہش پیدا ہوگی ایک طرف تو ہمیں یہ بھی سوچ ملتی ہے کہ بھائی منصب کی خواہش نہیں کرنی چاہیے بڑا بننے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے اس کے بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں جواب دہی ہے قیامت کے دن جو بھی سوال جواب کا سلسلہ ہے تو پھر ایز اے مسلم اگر ہم یہ سوچتے ہیں تو پھر بڑے لیڈر کیسے بنیں گے جبکہ ہم یہ گفتگو بھی سنتے ہیں خلفہ راشدین بھی تو آخر قائدین تھے اور امت نے ان کو بنایا تھا البتہ یہ ضرور ہے کہ جس میں صلاحیت نہ ہو وہ تو لیڈر بننے کی خواہش نہ کرے ورنہ بعض صلاحیت جو تھے انہوں نے تو لیڈرشپ کی تمن کی تھی جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے یوسف نے کہا مجھے زمین کے خزانوں پر کر دے بے شک میں حفاظت والا ان بالا ہوں یہ عزیز مصر کو فرمایا تھا یوسف علیہ السلام نے تو نے کہ یہ قیادت ہی تو طلب کی ایک طرح سے پھر وہ آپ وہ دعا نمازوں میں سنتے ہو ربنا حبل از وا جنا وزر یا تنا کرتا واجو لل اماما آخری میں جو نا واجو النا لل اماما کہ اللہ مجھے پرہیزگاروں کا امام بنا دے تو یہ دعا بے شک پڑھی جائے کہ اللہ تعالیٰ اگر پرہیزگاروں کی امامت بخشتا ہے تو یہ وہ قیادت ہے جو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے تو جو اہل ہے وہ اگر قیادت طلب کرتا ہے وہ سو صدی مخلص اور عین شریعت کے مطابق وہ اپنے اس عہدے کو استعمال کر کے امتھی فلاح و بہبود کے کام کرنا چاہتا ہے نیکی کی دعوت عام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے البتہ جنرلی جو ہے نا یہ آپ بجا فرما رہے ہیں کہ قیادت میں وہ ہے تو رسک جیسے کہ میں آپ کو کچھ فراہمی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سرداری حق ہے اور لوگوں کو سرداروں کی ضرورت ہے لیکن سردار ہوں گے آگ میں اب اس ادیشری کی شراہی ہے یعنی ملک قوم اسلام کو بادشاہ حکام کی ضرورت ہے کہ ان سے دین بھی قائم ہے دنیا بھی برقرار یعنی عموماً سردار ہیں دو زخی کہ اکثر لوگ حکومت پا کر ظلم و تعدی کرتے ہیں ظلم ڈھاتے ہیں لہذا جسے سردار بننا پڑ جائے وہ بہت احتیاط سے کام کرے کہ تلوار کی دھار پر ہے مزید فراہمی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو لوگوں کے مابین کاضی بنایا گیا وہ بغیر چھری کے ہر کر دیا گیا نمبر دو جس نے قزا طلب کی اور اسے مل گئی پھر اس کا عدل اس کے جور یعنی ظلم پر غالب رہا یعنی عدل نے ظلم کرنے سے روکا اس کے لیے جنت ہے اور جس کا جور یعنی ظلم عدل پر غالب آیا تو اس کے لیے جہنم ہے نمبر تین قاضی عادل قیامت کے دن تمنا کرے گا کہ دو شخصوں کے درمیان ایک پھل کے متعلق بھی فیصلہ نہ کیا ہوتا نمبر چار حضرت سیدنا ابو مساش پری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اور میری قوم کے دو شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ایک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے حاکم بنا دیجیے اور دوسرے نے بھی ایسا ہی کہا ارشاد فرمایا ہم اس کو حاکم نہیں بناتے جو اس کا سوال کرے اور نہ اس کو جو اس کی حرف کرے یعنی لالچ کرے تو یوں حاکم بننا یہ ہے تو مسئلہ لیکن ہے تلوار دار پر جو بھی لیڈر ہے حاکم ہے قائد ہے اس کے لیے دنیا میں صورتوں میں عزت تو مل جاتی ہے آخرت کا معاملہ اس کے لیے بڑا جو تک کی گفتگو سے میں سمجھ پایا ایک طرف آپ نے دعا بھی بیان فرمائی کہ گنجائش بھی ہے اور ایک طرف یہ روایتیں بھی ہیں اور لیڈر کی مخالفت بھی ہوتی ہے کامیاب ہونا بھی دشوار ہے یہ ساری چیزیں ہیں تو آخر کیا نتیجہ نکالے اس وقت جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے کچھ خصوصیات پر بھی بات ہوئی کچھ آرا پر بھی بات ہوئی تو آخر کیا نتیجہ ہم سمجھے اس سلسلے کا کہ خواہش ہونی چاہیے یا نہیں نمبر ایک نمبر دو اگر کوئی خواہش کرے تو اس کے لیے کیا مبارکہ میں گمنام بندوں کے فضائل بڑے ہیں لیڈر گمنام نہیں ہوتا تو لیڈر بننے کی خواہش نہ کی جائے. کہ اپنے آپ کو کیوں امتحان کے لیے پیش کرتا ہے اب اگر مل جائے کسی کو لیڈری یا قیادت تو اس کو چاہیے کہ بس وہ اللہ رسول اقضا وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پاسداری کرے اور اللہ تعالی سے عرض کرتا رہے دعا کرتا رہے کہ وہ غلطیوں سے بچائے اور ظلم سے بچائے تو اس کی آفات بہت ہیں عیادت کی آفاظ یا لیڈرشپ کے جو مطلب خطرات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ مطلب اب جو لیڈر ہے اس کے لیے بہت سی یہ خطرہ ہے کہ دوسروں کو حقیر جانے مانتے ہیں تو ان کو یہ مطلب میرے سامنے بات کرتا سا. تو اس طرح وہ آئین ممکن ہے کہ تکبر میں پڑے اور تکبر کے لیے حبیب شریف میں کہ متکبر جنت میں نہیں جائے گا یا متکبر پر جنت حرام ہے اس طرح کے مضامین حدیثوں میں ہیں تو تکبر ہے بہت خطرناک حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اگر آ گیا تکبر تو تکبر پھر ظلم اور اس آڈر چلانا لوگوں پر یہ آڈر چلانے کا جو اس کا اسٹائل ہوتا ہے نا بعض اوقات یہ اس کو خود اس کے لیے بڑا پریشان کن آخرت کے لیے بن سکتا ہے مگر ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے یہاں پر کچھ ہماری ڈسکشن ہوتی ہے دوستوں میں بیٹھ کر یا بعض ماہ اور لوگوں میں کہ جب ہم دیکھتے ہیں ارد گرد کہ بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ جو نہیں ہونا چاہیے تو ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ اس کی جگہ شاید اگر میں ہوتا تو یوں نہ ہوتا اور پھر وہ خود ایک لیڈر بننے کی خواہش ان کے اندر ہوتی ہے اور وہ وجہ یہ ہوتی ہے بعض صورتوں میں کہ وہ لیڈر بننا نہیں چاہتا لیکن جو غلط ہو رہا ہوتا اس سے وہ غلط برداشت نہیں ہو رہا ہوتا اور وہ یہ دیکھ رہا ہوتا کہ اس سے امت جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے تو وہ جو اس طرح کی خواہش پیدا ہونا اور پھر اس منصب کی چاہت پیدا ہونا تو اس بارے میں کیا فرمائی وہ اسی زیادہ ٹکڑے ہوتے ہیں وہ سیاسی پارٹیاں ہوں اچھا یا مذہبی تنظیمیں ہوں ان میں بھی تو گروپ بن جاتے ہیں انجمنیں ہوتی ہیں چھوٹی سی انجمن محلے کی انجمن ہوتی ہے اس میں بعد کا دو گروپ بن جاتے ہیں تو اب یہ کہ وہ کس کو ظلم سمجھ رہا ہے اور اس کی سوچ کیسی ہے میں اس کی مثال فتح رضویہ شریف سے یوں دوں کہ کوئی مدرسہ ہے اور وہ بالکل شرعی اصولوں کے مطابق چل رہا ہے اس سے اسلام کو نفع پہنچ رہا ہے کوئی اس میں بد مذہبیت کوئی سی بات نہیں ہے اب ہم اس کے قریب مدرسہ کھولنا تاکہ اس کے لوگ یہ ٹوٹ کر اس میں آ جائیں اور اس کی طاقت کمزور ہو یہ ناجائز ہے اور یہ زیرار ہے یہاں یعنی تک کہ اگر کوئی کسی مسجد کے نمازی توڑنے کے لیے مسجد بناتا ہے تو یہ بھی مطلب ناجائز ہے تو اسلام میں اتحاد کو بہت پسند کیا گیا بلکہ اس پر زور دیا گیا تو اس میں انتشار نہیں ہونا چاہیے امیر صورتی کی مکمل گفتگو کا اگر میں اپنے طور پہ ایک پیش کروں تجزیہ کر تو لیڈر کی سب سے بڑی جو دو خصوصیات میرے سمجھ میں اب آئیں جو میجر ہے ایک تو خوف خدا اور محتاج اگر ہے تو وہ اچھا لیڈر ہے اور اگر اپنے اندر یہ صلاحیت پاتا ہے تو لیڈرشپ کی خواہش بھی کرے ہاں لیڈرشپ کی خواہش کرنا ہے تو جائز لیکن اس کی ہی نہیں ہے یہ رسک فیکٹر ہے بہت بڑا اس میں اپنے آپ کو امتحان کے لیے پیش کر رہا ہے یعنی یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ وہ بھی اس دور میں اپنے آپ کو کوئی یعنی چاہے کہ میں لیڈر بن جاؤں بپا آپ نے ابھی جو ایک نیت سے آپ نے اس طرف اشارت فرمائی تھی کیا اس کو بھی ہم لیڈرشپ کی خصوصیات میں لے سکتے ہیں کہ لیڈر ایسا ہونا چاہیے کہ اپنی پارٹی کے اندر گروپ نہ بننے دے پہلے سے ہی ایسے اقدام کر کے رکھے اتنا ذہین ہو اور آئندہ ہونے والے واقعات پر ایسی نظر رکھتا ہو تو ایسی اس کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے اور ایسے کیا اقدامات وہ کر کے رکھے کہ اس کے لوگ جو ہے وہ متحد رہیں اور اس طرح کا معاملہ درپیش نہ ہو اگر لیڈر خیر خواہ اور دیانت دار ہوگا خوف خدا والا اور اصول کا پابند ہوگا نا تو وہ ہر دل عزیز ہوگا جب ہر دل عزیز ہوگا تو اس میں گروپ نہیں بنیں گے گروپ بنتے ہیں عام طور پہ خطاؤں سے کبھی حسد کار فرما ہوتی ہے دوسروں کی اور وہ ایک اچھے خوف خدا والے لیڈر کو الگ کر دیتے ہیں مختلف صورتیں ہوتی ہیں اس کی صحیح پھر ایک سوال یہ عزیز کیسے بنے ہردل عزیز بننے کے لیے تو اللہ کی عطا شامل حال کوئی بن سکے میں نے تو اپنی مرکزی مزید شعرا کو مختلف اوقات میں مشورہ مشورے دیے ہوئے کہ خوب ٹھوک بجا کر اپنے مرکز مزید شورا میں رخنائے کسی کو ایک بھی اگر اس میں آ گیا نا ٹکنے والا وہ کہیں خدا نہ کرے گروپ بنا لے گا نا پھر دعوت اسلامی کام نہیں کر سکتی پھر آپ ایک دوسرے میں آپ الجھے رہیں گے تو ابھی تک تو کم و بیش پچیس اراکین ہیں مرکز وزیر شورا کے الحمدللہ میں نے ان میں کوئی آپس میں جھگڑے نہیں دیکھے یہ آپس میں اختلاف رائے ضرور کرتے ہیں میں تو بارہ بیٹھا ہوں نا اختلا رائے کرتے ہیں کچھ بول رہا ہے کچھ بول رہا ہے لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی کی آواز تیز ہو جائے یا کوئی گرج کر بات کرے چپ کرو میں جو کہتا ہوں سنو اس طرح کی وہ بچے جیسے سے نکالتے ہیں گڑتے تو یہ میں نے کبھی مرکزی مزید سے شورا کہ مدنی مشورے میں دیکھا نہیں ہے نہ سنا ہے نہ پیچھے سے ایک دوسرے کی اس طرح برائیاں کی جا رہی ہیں اللہ کی رسمت سے تو یوں اگر حکمت عملی سے کام لیا جائے تو انشاءاللہ اللہ گروپ نہیں بنیں گے اب دعوت اسلامی آپ کے سامنے اس وقت دعوت اسلامی دنیا کے دو ممالک میں اللہ کی رحمت سے متعارف ہے اور ایک سو تین شعبہ جات میں غالب وہ اس وقت کام کر رہی ہے لیکن اس میں دعوت اسلامی کے اندر الحمدللہ کوئی بھی گروپ نہیں ہے یعنی کوئی بھی نمایاں ایسی صورت نہیں ہے کوئی چپکے سے گروپ بنا لے وہ الگ بات ہے ہماری نظر میں نہیں ہے کوئی بات کہ بھائی کوئی گروپ ہے جو دعوت اسلامی کو توڑنا چاہتا ہے اور مخالفت کر رہا ہے اندر سے میری نظر میں نہیں ہے ان شاء ہوگا بھی نہیں کیونکہ ہماری کوششیں ہماری کوششیں ہمارا انداز جو ہے یہ اللہ کی رحمت سے محبت دینے والا ہے وہ حدیث پاک ہے نا انجل الناسا مناظر لوگوں سے ان کی منزلوں کے مطابق سلوک کرو تو اپنا یہ مطلب درس ہے تو الحمد چل رہی ہے گاڑی گروپ نہیں آپ کے سامنے دعوت اسلامی کوئی گروپ نہیں اللہ کے دعوت اسلامی کتنی بڑی تحریر الحمد للہ حقیقی معنوں میں اگر اسلامی خدمات کے حوالے سے دیکھا جائے تو میں یہی کہوں گا کہ دنیا کی سب سے بڑی تیری دعوت اسلامی ملت ملت ملت اللہ کی رحمت سے ان میں کوئی گروپ نہیں ہے اور انشاءاللہ میرے جیتے جی ان میں گروپ نہیں بننے دوں گا انشاءاللہ یہ میں اللہ کی رحمت سے کہہ رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ کی کوشش کروں گا ایسا نہ بنے اب خدا جانے میرے بات کیا ہو اللہ کرے کہ میرے بعد بھی یہ صحیح خطوط پر اسلام کی خدمت کے لیے بس قافلہ چلتا رہے ہمارا جیسے آپ نے ابھی فرمایا نا اور کئی مرتبہ آپ سے گفتگو سننے کا موقع ملا ہے قکت تو یہی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے ایسا مل. نہیں ہوگا لیکن جو ایک کانفیڈینس آپ کی پرسنالٹی میں نظر آتا ہے کئی مرتبہ بات کرتے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہوگا تو کیا ایسا آپ کے ذہن میں ایسی چیز ہے ایز لیڈر اب میں سوال کرنا چاہوں گا ہو سکتا ہے بہت سارے ہمارے وہ لیڈر تسلیم کروں اب یہ چاہتے ہیں مذہب خود میں کہوں لیڈر میں خود کہنا کہ میں لیڈر ہوں اس کو تو لوگ چاہے ریجیکٹ کر دیں گے یہ بھی ایک خصوصیت ہمارے ہیں وہ لیڈر یہ بھی خصوصیت آپ جو فرما رہے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ جیسے اس وقت ہمارے ساتھ ایک تعداد ہوگی لیڈرز بھی ہوں گے فالوورز بھی ہوں گے اچھا اب تک کی جو گفتگو ہوئی ہو سکتا ہے بہت سو کے دکھ درد جو ہے وہ سامنے آ رہے ہو ہاں یار میرے ساتھ تو ایسا ماجرا ہو گیا لیکن جو آپ کا ایک کانفیڈنس ہوتا ہے ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے تو میں چاہوں گا کہ آج چونکہ ٹاپک بھی یہی ہے تو کیا ایسا آپ کے ذہن میں ایسی چیزیں ہیں جس کو رہنما اصول بنا کر لوگ بھی فائدہ حاصل کریں اچھے لوگ بھی ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے تو اصولوں کی پابندی ہونی چاہیے جب مرکزی مسجد شورا بنی نا شروع میں آپ بھی چھوٹے تھے ہر آپ طالب علم تھے ہوں گے غالب جی میں نے یہ کہا تھا بھرے مدنی مشورے میں کہ مرکزی مسجد شورا با اختیار ہے ایک کام کرتے رہی لیکن جس دن انہوں نے اصول توڑے نا اور میں کھاٹ پر ہوا یعنی کہ پا اور کھاٹ چارپائی میں اٹھ جاؤں گا اور تم لوگوں کا مقابلہ کروں گا Allah. میں میری دعوت اسلامی کا نقشہ نہیں بگڑنے دوں گا Allah. اس طرح Allah. کے جملے میں نے الحمدللہ برسوں پہلے کہے ہوئے ہیں اور مرکزی منظر شورا جو ہے نا یہ اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ مجھ سے یوں کہہ سکتے وہ ٹوٹ کر محبت کرتی ہے وہ زبانی کلامی نہیں میرا اس میں ہے یہ مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں یہ بھی اللہ کا کرم یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے اگر دیگر قائدین جو ہے نا جو کہ اسلامی خطوط پر قیادت کرتے ہیں کہ وہ چاہے کسی مدرسہ ہو ان کے پاس یا کوئی انجمن ہو یا کوئی بھی اسلامی خدمات کا ادارہ ہو اگر وہ اس طرح کا چاہتے ہیں نظام کہ ان کی مطلب محبت دل کے اندر ہو زبان کی نوک پر نہ ہو زبان کی نوک پر جو محبت ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے ایسا آپ کیا کرتے ہیں آخر دیکھیے یہ اب دینے ہے نا تمنا بڑھتی ہے آپ نے فرمایا کہ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اچھا اب یہ تمنا تو ہر لیڈر کرتا ہوگا اچھا دکھ تو ایک فطری بات ہے دو چار بھی آگے پیچھے ہوتے ہیں اس کو بھی ہوتا ہوگا اچھا کئی لوگ جو ہمارا تھوڑا بہت تجربہ ہے کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ یار میری بنتی نہیں ہے جمتی نہیں ہے مسئلہ ہو جاتا ہے تو آخر وہ ایک دو چیزیں تو بتا ہی کہ کیا ایسی جو آپ پیش نظر رکھتے ہیں سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. اور اتنی پذیرائی ہے اور یہ سب چیزیں ہیں میں نے پہلے کہہ دیا اللہ کی رشمت ہے دو باتیں ایک ہی بات ہے اللہ کی رشمت اللہ تعالی جس پر کرم فرما دے جس کو نواز دے اس کا کرم ہے ورنہ میں تو آپ کو پتا ہے میں زیادہ پڑھا ہوا نہیں اور میرا تو ایسا کہہ سکتا ہے کہ جائے استاد خالی یہ بھی کہا جا سکتا ہے تو یہ سب اللہ کی رشمت ہے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے ملن ساری کی نعمت سے نوازا اسی نے نوازا اور ملن ساری ایک ایسا گھر ہے جو دشمن کو دوست بنا لے جو نفرت کرتا ہوگا وہ محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گا اگر آپ ملنسار بن جائیں گے اور مسکرانا سیکھیں یہ دونوں کا فقدان ہے کیا لیڈر کیا غیر لیڈر لیڈر یہ سمجھتا ہے کہ اپنا روب جاتا رہے گا ہم مسکرائیں گے کر کے بات کریں گے نا تو یہ اپنے سامنے جواب دیں گے اور اپنی دھاک اڑ جائے گی تو یہ ساری باتیں ان کی وچاروں کی بسوں نفس کی شرارتیں ہوتی ہے ایسا نہیں ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کتنا گل مل کر رہے یہاں تک کہ چھوٹے بچوں کو دیکھتے تھے سلام میں پہل فرماتے ان کو اپنی سواریوں پر مٹا لیتے ہیں ایک شخص حاضر ہوا اور وہ کانپنے لگا روبے نبوت سے تو کچھ اس طرح فرمایا کہ میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی نا اس طرح کی روایات ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ ہے علیہ وسلم اس طرح عوام میں گل مل کر رہتے تھے کہ بعض اوقات آنے والا پہچان بھی نہیں سکتا تھا اسی طرح ہمارے دیگر خلفاء کی بھی شانے پیون لگے ہوئے کپڑے ہیں اور اپنے گھر کا سودا سلب اٹھا کر ہٹے کی بوری لے کر جا رہے آدھی دنیا اور جن کی حکومت ہے بائیس پیون کپڑوں میں لگے ہوئے حقیقت میں قیادت تو انہی کا حصہ تھا اور حقیقی قیادت تو وہ ساتھ لیتے گئے اپنے ہمارے پاس تو کافی اخلاص کی کمی دکھاوے مسلت پسندیاں اور پھر اس میں شرعی احکام بھی چھوٹتے ہو تو چھوٹے ہماری مسلط نہیں چھوٹے اس طرح کے ہمارے ساتھ عوامیر میر بھی کار فرما ہو جاتے ہیں وہ حضرات واقعی قائد تھے اور عوام میں رہے مگر ہمارے انداز اب یہ نہیں ہے ہم روب رکھنے کے چکر میں روب روب میں جو نا وہ دب دب کے اطتاد تو کرتا لیکن اس کا دل جو نا وہ کھلتا نہیں یہ بھلے کھلے ان بارت کے بارت ساتھ ہنس بول بھی لے تھوڑا تاکہ یہ کوفت محسوس نہ کریں اور یہ آنا پسند کریں یہ نہیں کہ وہ گھڑی دیکھیں کہ یار اب کب جان چھوٹے گی بھاگو اب آخری سوال کروں گا کہ ماشاء آپ کا ایک واسط ایکسپیرینس ہے بہت تجربہ ہے تو ایک لیڈر کا پرولم شاید یہ ہوتا ہے فالوور کو کوئی مسئلہ آیا تو اس نے تو اپنے لیڈر سے پوچھ لیا کہ بتائیں کیا کروں اور ظاہر وہ لیڈر ہوتا ہے اس کی نظر بھی بڑی ہوتی ہے تو فالوور کے لیے ایک تسلی ہوتی ہے کہ یار میں بڑے کے پاس جاؤں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا اچھا اب لیڈر تو لیڈر ہے اس نے تو وہ سوچنا ہے کہ جو نیچے والے نہیں سوچ پا رہے یا ایسی نئی سچویشن تنظیم میں تحریک میں یا اپنے کسی بھی جس جس قوم کا وہ لیڈر ہے اس میں درپیش آئیے کہ اب اس کو ڈیسیزن لینا ہے کیونکہ اسی کو لوگوں نے فالو کرنا ہے تو اگر آپ کی زندگی میں ظاہر ہے کہ اس طرح کے بہت سارے معاملات آتے ہوں گے اتنی بڑی تنظیم تحریک اور ایسی تحریک نہیں ہے کہ جہاں پر ہے وہیں پر ہے ہر نیا دن ایک نیا قدم ایک نئی جہت ہے اگر ایسی کوئی سچویشن آتی ہے کہ جس پر آپ کو سوچنا ہوتا ہے تو کن خطوط پر آپ اپنا ڈسیزن لیتے ہیں یا کوئی ایسا رول ماڈل آپ سامنے رکھتے ہیں اس خاص مسئلے میں یا ایک مجموعی طور پر ایز لیڈر آپ اس طرح کی سچویشن کو کیسے گزارتے ہیں میرے ذہن میں یہ خپت نہیں ہے کہ میں لیڈر میں ایک عوام کا فرد ہوں اب وہ حالات سے ہو گئے خصوصاً حفاظتی امور کے اس وجہ سے میں چار دیواری میں آ گیا اور لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بڑا آدمی بن گیا لیکن قلبی کیفیت میری مختلف ہے اور میری مجبوری ہے اچھا پھر اب یہ کہ بھیڑ بھاڑ اور مجھے خیر آپ تو بہت پرانے جو پرانے صاحب جانتے ہو کہ میں بھیڑ بھاڑ میں بھی رہا ہوں لوگوں کی اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب لوگ مجھ پر ٹوٹتے تو دوسروں کو غصہ آ ہے یہ دیکھا جھاڑنا جھوڑنا اور میں گزارا تجربہ تو یہاں تک کہ لوگ کئی بار میں پکڑا گیا یار تم بولتے ہو ساتھ کہاں میری طبیعت ناساز یہ چار عقیدت میں آ رہے جا رہے کر لے لو جو کر رہے مجھے روکو بس اس ترکیب سے بولو کچھ مت تو میں نے اس بات کا بھی تجربہ کیا کہ نوچتے ہیں کسوٹتے ہیں کہ بولنا کچھ نہیں ہے کفلے مدینہ हा, हा, بولیں گے اپنی हम ویلیو خراب ہوگا غصہ کریں گے یہ بد ہوں گے یار ہم بڑی عقیدت سے آگے بڑھے جھٹک کے جھاڑ دیا تو پھر ایسا آدمی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا تو یہ بچارے کرتے محبت میں یعنی یہاں تک کہ اسی فیضان مدینہ میں ایک بار ایک بڑی عقیدت سے جذبے میں دیوانا بڑا میری طرف اور ایک دم میری اس کو ٹانگوں سے ڈپٹ کر میرے کو پھینکا تو چوٹ آئی ہے جو ابھی تک ہے مجھے لیکن میں نے اسے کوئی لڑائی نہیں کی الحمدللہ نہ اس کو جھاڑا نہ لتاڑا قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا اسی طرح ایک بار میں جلو سے میلا سے آ رہا تھا بندر روڈ سے اس وقت کوئی پیرا وغیرہ نہیں ہوتا تھا واپسی میں کچھ حصہ بھائی آ رہے تھے کوئی سائیکل والا گزرا وہ میرے سے بھی جا رہا ٹکرا لیا میرے میں تو گرا نیچے اب میں گرا تو مجھے ڈرتا گیا میرے محبت اور اہل عقیدت یہ بےچارے کوٹ ڈالیں گے اب میں اپنے آپ کو بھی سنبھال تھا سہلا رہا تھا نہیں نہیں اس کو آپ نہیں دوں جانے تو اس اس کو بھائی تم چلے جاؤ جانے تو. اس طرح میں اس کو بچا کے نکال دیا الحمدللہ میرا یہ جی انداز اللہ کی رحمت سے کہ اپنی ذات کے لیے وہ خار بازی اور دل میں کینا رکھ لینا اور موقع دیکھ کر اس کو جلیل کرتے رہنا جیسے کہ آج ہوتا ہے اکثر الحمد ان رضائل سے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے پاک رکھا اس کا اپنا کرم یہ الگ بات ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا اس کو لگے کہ یہ انتقام لے رہا ہے لیکن انتقام نہیں ہوتا وہ کوئی مسئلہ ہو سکتی ہے جو جس کو میں شرن درست سمجھ رہا ہوتا ہوں گا. تو یوں مطلب اگر کائٹ بننا ہے نا تو وہ دل بہت بڑا رکھنا پڑے گا سمندر کی طرح دل ہو اس کا جیسے سمندر میں تو چشمے کا ٹھنڈا پانی بھی آ رہا ہے تو بارش کا پانی بھی آ رہا ہے تو جناب نہر ندی جو بھی ہے سب کا پانی آ رہا ہے اور سیوریج لائن بھی گٹروں کی لائن جو ہے وہ بھی سمندر میں جا رہی ہے سمندر سمندر وہ سب کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے ایک رنگ میں لے کر یہ سب کو چلتا رہتا ہے ساروں کا وجود مٹ جاتا ہے سمندر کے اندر تو لیڈر کو چاہیے اس کا دل سمندر جیسا ہو کہ اس کے ساتھ عقل مند بھی رہیں گے دیوکوپ بھی پگلے بھی ہوں گے ضرورت سے زیادہ ہوشیار بھی آئیں گے اب وہ سب کو لے کر چلنا یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے آدمی کو غصہ آتا ہے پٹانگ کرتے ہیں بعد ہرکتیں کہ وہ آدمی غصہ آتا ہے مجھے بھی غصہ آتا ہے سر یہ جاتا ہے لیکن ایسے واقعات کم ہیں میرے کہ میں نے غصے میں کسی سے جھگڑا کر دیا ہو ڈاؤن رکھنا ہم نے آپ کو اتنا ٹھنڈا رکھنا یہ لیڈر کے کی لیے کس طرح ممکن ہو قدرت یا اللہ کی رحمت ہی کو میں بیان کر رہا ہوں اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت اللہ تعالیٰ زوال نعمت سے بچائے ان خود پسندی یہ کہ بندہ اپنا کمال سمجھے پھر تو یہ ذہن میں رہے کہ ہر کمال کو زوال ہے اپنا بندہ کمال سمجھے گا ایسا زوال لگے گا کہ اٹھ نہیں سکتا جو اس کے ماتے تھے نا وہ یہ سب پچھاڑیں گے کہ پانی نہیں پینے دیں گے اللہ کی رحمت پر نظر رکھے تو خود پسند ہی یہ ہے کہ کوئی سمجھے کہ یہ جو کچھ کمال ہے یا لیڈری ہے یا جو بھی ہے یہ میری اپنی کوششوں سے اور میری صلاحیتوں سے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی نظر ہی نہیں ہے یہ میں نے کیا تب تو یہ خود پسندی ہے تو اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ جو کچھ میرے اندر صلاحیتیں جو میری عزت ہے یا میرے پاس جو سرمایہ ہے دولت ہے جو بھی خوبیاں ہیں سب مجھے اللہ نے عطا اور وہ جب چاہے واپس لے سکتا یہ ضروری ہے ورنہ ایک لمحے کی خود پسندی ستر سال کے اعمال کو برباد کرتی ہے یہ حدیث پاک کا مضمون ہے یہ خود پسندی تو ابھی اتنی دیکھی جا رہی ہے کہ مطلب بڑی باتیں کرنا ہو اگر کوئی مارشل آرک ہے تو وہ دیکھ کراٹے پراٹے اب تو پرانی چیزیں ہو گئی اب بھی تو کمزوروں کو دبائے گا اس کو مارے گا اس کو دھمکیاں دے گا لیکن یہ بیچارہ بوڑھوں کو نہیں دیکھتا کہ اگر میں اس عمر کو پہنچوں گا نا تو پھر بے بسی ہوگی اپنی جوانی پر اترا جاتے ہیں کوئی اپنے فن پر کوئی اپنی ذہانت پر اترا جاتے ہیں اور جو کمزور ذہن کے ان سے ہمدردی نہیں کرتے بلکہ مذاق اڑاتے ہیں ان کا تو یہ سوچتے نہیں کہ رب چاہے گا تو ابھی میرا حفظہ سلب ہو جائے گا میرے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا سب بھول جاؤں گا ہوا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھے اس سے بالکل توجہ ہٹتا ہی نہیں ورنہ کہیں گا نہیں رہے گا <تصفيق> آخر میں نتیجہ تن سنجم اگر آپ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ قیادت یعنی لیڈرشپ کی خواہش نہ کریں جنہوں نے کی ہم ان جیسے کب بنے گے نبی جیسے تو بن نہیں سکتے لیکن نیک بندوں جیسے تو بن سکتے ہیں ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب وہ کیفیت آ جائے اور کوئی اشارے ملیں اور ہم قیادت طلب کریں وہ ایک الگ چیز ہے اشاز و کل والی بات ہے جنرل بات کر رہا ہوں میں کہ قیادت کی لیڈرشپ کی خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو تلوار کی دھار پر چلانے والی بات ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑے امتحان پر پیش کرنا ہے اگر مل جائے پھر بھی قیادت مل جاتی ہے تو اللہ رسول اجزا و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کو پیشن نظر رکھتے ہوئے قیادت کا حق ادا جزاک اللہ کل مدنی چینل کے ناظرین آج جو ہمارا موضوع تھا لیڈرشپ یعنی کہ قیادت کے حوالے سے آپ نے گفتگو سنی امیر علیہسن کا اپنے نتیجہ بھی سنا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان اللہ سے وجل اگلے سلسلے میں ایک نیا موضوع ہوگا نئی گفتگو ہوگی وہ بھی ضرور دیکھیے گا اس سلسلے کے حوالے سے آپ فیڈ بیک دینا چاہیں کوئی سوال کرنا چاہیں کوئی بات کہنا چاہیں تو آپ ہمیں اس ای میل ایڈریس پر رابطہ کر سکتے ہیں اللہ